تملیہ محمد مصطفیٰ مصطف أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نخص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإننا كنت من قبل لمن الغافلين إذ قال يوسف ليبي آبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين منوسلوسل مسلی م ذوق شوق سلات وسلام علیکم یا سیدیاء رسول اللہ السلات و السلام علیکم یا سیدیا حبیب اللہ السلات وسلام علیکم یا سیدیا رحمت اللمین والب قیا سید محمد رسول اللہ حمد و سنا درود خاتم و و بعد قادر مطلق جل جلاله و والو مجدیم سونا بندہ نہ چیز دل دماغ زبان و نگاہ ذہنوں ہر طرح نکلتی خطا تماف فرماوے صدقہ دے حق بول دی, توفیق نصیف فرما دی دوستو سیدنا یوسف علیہ السلام آپ سورت یوسف شریف کی تفصیل موضوع موجود آغاز کی پہلی قسط کے اندر میں جناب رنگ نے کچھ تفہیتی باتیں پیش کیت آج میں مستقل طور سے واقعہ شریف قرآن مجید دی روشنی دے اندر آغاز کرنا چاہوں گا اللہ جلام الکریم جل سمجھانے دی اور توفیق نصیب فرما واقعہ شریف دے بیان کی ترتیب کچھ اس طرح ہوئے گی کہ واقعہ اور بس واقعہ میں بیان نہیں کرنا قرآن مجید دی روشنی دے اندر یہ سورت یوسف شریف دی تفسیر تفصیل ہوئے گی اور جگہ جگہ تھے جو مسلمان انسانوں دے واسطے ہدایت دیا گلبرت دلانیاں دی دیا گلا میں جناب جنابوں وہ گاہے گاہے ان شاء اللہ نشاندہی کرتا گا اور متوجہ کرتا رہا اگر اللہ رب العالمین نے مینو توفیق نصیب فرمائی کہ میں تسلسل د اس موضوع بیان کر سیا اور جناب اور توجہ نال سماعت فرمائی تو اس سورت شریف کی تفصیل آجائے انوکھی فرماؤ بڑی سلاحی بہت گی بہت ان انشاءاللہ دوستو میں اپنے عنمانی موضوع کی طرف آن لگا حضرت سیدنا یوسف علیہ اللہ تعالیٰ پیغمبر ہے جنہ کے بارے مدینے تاجدار سن رہا ہوں ساڑے نبی مدینے دے تاجدار امام و سید لمبیا محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بھائی وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم سن ربی حضرت علیہ السلام کنٹے حضرت علیہ وسلام ربی تسلسل حضرت ابراہیم علیہ آپ دے بیٹے سن دو حضرت اسحاق علیہ السلط اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلط بڑی اسرائی جتنے انبیاء ہوئے جتنے انبیاء یہ حضرت اسحاق علیہ اللہ حضرت یحوب علیہ السلط جتنے انبیاء حضرت یعقوب علیہ سلاۃ اسلام آپ دا نام بندہ ہے اللہ سیلادی سارے حضرت یقوب علیہ سلاۃسلام کی اولاد حضرت یقوب علی حضرت یوسف علیہ سلاۃ و اسلام کے بھائی سن لاوی یہ اولاد حضرت موس علیہ سلاۃسلام خیر تو حضرت اسماعیل علی سلاحم آپ کی حضرت اسماعیل رابطے کمال مدینے بھیجیا ساری کمیاں بولیاں پہلے بھی کمیاں نہیں سن او در تسلسل ہزاروں کے مدینے توازل پورا کیا ادھر پڑا بھاری کر دتا حضرت اسماعیل علیہ کہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کتنے بیٹے نے اسحاق علیہ السلاۃ وسلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلط حضرت اسماعیل علیہ اللہۃسلام آپ کی اولاد چلی آپ کی اولاد چلی مگر نبی عباس مدینے کے تاجدار سب نب آخر تشریف کے اور حضرت اسحاق علیہ السلاۃ آپ تو پھر حضرت یقوب علیہ السلاۃ وسلام پھر ابیادہ بے شمار اللہ رب تو حضرت ابراہیم صلات و صلات. اتنی بات سمجھا گیا دوستو ہوں میں سورت شریف دی طرف آنا صورت یوسف شریف ہے نا جو یہ صورت یوسف شریف ہے بڑی عام باتاں ان کے انتہائی توجہ ننصمات فرما صورت یوسف شریف ہے نا اس تا شان نزول سمجھے شان نزول ایک اس دے نازل ہوئی ان دے نزول دا پس منظر کیڑی گل پیش آئی سی کہ رب نے صورت یوسف شریف نے نازل فرمایا سورت یوسف شریف دے حوالے کچھ تفصیلات میں پہلے بیان کر وہ ادھر نہیں جانا چاہ جائے مکے والے آئے سر مکے والے بڑا رونا دونا کیتا آہلِ کتاب دے سامنے, سامنے. مدینے شریف جو دی دے اندر یوتی وسطے سر مکے یوگی نہیں سنسارے سارے, سارے مشرقی نہیں ہزور پاک سرکار دے رسالت دے شکوک و و دی کی رسالت کے حوالے شکو خوش بہاد بھی مکے والے جنہوں نے الانے جام محمد پاک ہے تساً اونہ تے سوال کرو راجے یہی ہے کہ وہ ایک سوال نہیں سی پورے پانچ سوال ساز سا رواج اندر ایک سوال دا بھی آیا راجے یہ ہے کہ او کنے سوال سا پانچ سوال نہیں کتنے سوالات سوال آتے ہیں سن سوال آتے ہیں. پہلا سوال انہوں کا یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل نے تمجھو جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل نے سارے نے سارے ہوئے نے شام دے اندر پر یوسف علیہ سلاطو اسلام کے بارے جتنی گل بات مشہور ہے آپ بھی بنی اسرائیل کیوں مگر آپ مصر کی میں پہنچیں سارے انبیاء بنی اسرائیل انہوں نے تعلق کیلئی تھانا دینا آلے ملک شام دینا آلے مگر حضرت یوسف علیہ السلام جننی نے دی سر گزشت ہے جتنا انہوں نے واقعہ ہے انہوں نے تعلق ہے کہ دنالے؟ مصر دینا آلے مصر کی میں پہنچیں ایک سوال دوسرا سوال انہوں نے کہ اے اصحاب کاف اور جوان آئے جنا اپنے دین و ایمان دی عزت دی او اپنے حیاء دی پاکداملی و عفت دی حفاظت واسط دی خار دے اندر جا کے دیرہ لایا یہ انہاں دا واقعہ کیا, کیا ہے دو تیسرا سوال تیسرا سوال انہوں نے کی تا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دی ملاقات اور اسی دے تفصیلات کیا ہیں یہ سوال وہ کیوں کر رہے ہیں بھی نبی ہوئے گا تو جواب دے گا وغیرہ جواب نہیں دے سکتا انہاں ان بھی نہیں وہ مکے کے مکیا انہاں واقعات دا بالکل اکاپتا ہی نہیں انہاں واقعات دا انہاں گلاں دا بالکل اکاپتا ہی نہیں وہ تو بالکل اجنبی اور واقف نہیں جی اگر اللہ دے نبی ہوئے تو وہی دے ذریعے دس دین وغیرہ ان کو جواب نہیں آنا کن سوال ہو گئے دین چوتھا سوال چوتھا سوال وہ کیا ہوا سر جی زلکر لین ہوئے زلکر واقعہ کیا ہے کن سوال چار پنجواں سوال اے روح،, روح کی چیز یہ پنج سوال جی پن سوال مدینے کے تاجدار سامنے رکھے گئے اس وقت فر رب نے یہ سورتان نازل فرمائی سمجھ آئیے جتو تک روح دا مسئلہ سی اللہ عن الروح قل من أمر ربي وما اتيتهم من العلم الا قليلا جئی جدو گل روح دی آئی روح دا جواب ربلا لمی جلا مائی دل کریم نے یار سکھایا فرمایا میں آلو نکالی روح سونے تھے کول روح کے متعلق سوال کر دینے نو فرما دیو وما من العلم اللہ قلیلہ تو کل علم گل اتے کی سمجھا جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینے دے تاجدار نو روح دا علم ہے سی یعنی روح کی حقیقت کیا ہے ہوتے لمیاں چوڑیاں گلا نہیں کرنا چاہتا چوڑیاں چوڑی نہیں کرنا چاہتا کتاب العلم بخاری شریف کتاب اللہ ساڈا بڑا وڈا محدث ہویا ہے جنہیں بخاری شریف دی شرح لکھی القاری بخاری شریف دیا دو شروحات دنیا دے اندر مشہور نے الحافظان الجلیلان ایک حافظ ابن حجر, حجر اسقلانی اور دوسرا حافظ عینی رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑے پیار علیہ السلام کی تھی آپ نے فرمایا کئی علماء فرماؤں دے نے حضور دیکھو لرنوہ دا علم نہیں سی آپ نے فرمایا جلا منصب النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم لفظا نو سنهاج النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم هو هو حبيب, حبيب الله وسيد خلقه اي يكون غير عالم به وقد من الله تعالى عليه قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم تھوڑا جو اونچی وادلو جلو ذرا اونچی وادل بولو نا سبحان اللہ <desconfinantaBrots> دی تبجو دی جے اتسو دودھوں چلن تیرے جی رب دے راز نے سونے ہافت آئے نی رحمت اللہ آپ نے فرمایا حضور نو روح دا علم ناوے لفظانو دو لفظانو تے توجہ کرے آج روح دا علمو ناوے ایک ہمیں ہو سکتا جلہ من سب نبی نبی دا من سب بڑا وڈا ہے او نبی دا من سب بڑا وڈا ہے سیوووہ وہوہ حبیب اللہ رب دے حبیب نے تجر حبیب ہوندے نے اونا تو کوئی شعل لکا کے نہیں رکھی جاندی وسیو تو خلقی اور اپنے رب دی مخلوق دے سردار نے ایکن غیر عالم بالروح ایک بھی ہو سکدا ہے انہاں نو روح دا پتہ نہ ہوے وقد من اللہ تعالی علی حالان کہ رب سونا ا دے تے احسان بیان کردا ہے میں اپنے یار تے احسان کیتا ہے وعلم کمالم تکل تعلم وكان فضل الله علیك ری شا یار نہیں سنا اسا سارا کچھ آدھے ہبی برو سکھا چھوڑا ہے فضل اللہ بڑا پر جد رب نے آدھے یار نو علم دتا فرمایا وکھانا فت اللہ کا اے دنیا تھوڑی ہے پر اصا جا یار نو علم دتا ہے او بڑا زیادہ ہے پہلی گل روح آئی سوال کا جواب سورت اسرائیل اندر روح، روح من ربی، اگے چلو اگے سوال ہو پوری سورت اتار دے نہ ناف ہے, نا نا ہے، واقعہ بھی بہن فرمایا پھر فر سوال ہوا سی سوال ہوا سی حضرت موس والی سلا تو علیہ دی ملاقات دے بارے ختم واقعہ بیان ہے تفصیل بھی اپنے مقام تے اگے اگے جنا بے واقع دے, دے واقعہ دی تفصیل واقع گئی سورت یہ جدرویں سپارے دی طرف جا آخر تی رب سونے نے اس گل ذکر جناب اے زل ذکر بھی فرما چھڑے آئے ادھر ویخنا توجہ ہے ذرا ذوقرل بولو نا سبحان اللہ سارے دہا جا رہے پر جدو گل آئی ہے سید دے بارے آئے بنی با اسرائیل شام ہوئے نے شام ہوئے نے مصر کے اندر کھے پہنچیا گیا سر رب نے اس گل بیان کرنے واسطے سورت یوسف نازل فرما چھوڑی ہے ہے اور اس واقعے دا میں بیان کیتا ہے آ ہن قران مجید دی تفسیر آلے پاسے چل ہیں ویکھ کی نے راز رب نے اپنے قران وچ رکھے نے اللہ رب العالمین جللہ مجدہ الکریم قران مجید دے اندر بیان فرماوندا ہے الف لام را تیلک آیات الکتاب المبین انا عبد اللہ قراننا عربی لعلکم تخلون نحن نقص عليك احسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين رب تو علاوہ ہو پارا جے سجنا پر جگہ رب فرما ود کور فیل کتاب ابراہیم ساڈے پیار ابراہیم کا ذکر کرا جائے ود کور فیل کتاب ہی مری ساری پیاری بندی مریم دا ذکر کرے مد قرفل کتاب اسماعیل کتاب فرمایا اینا پاک کا دیا ہو در وی ادر وی خیر وہ ہاں بندہ جن ہو رب تو دور ہو جاوے او وہ خیر ہو رب دیا بندہ جنہیں تیرے جاوے رب کا قرب لب جا ایت لوگا دلان نے, نے نے, نا نا نا نبی کی نے, ولی کی نے لوگ نے انہوں نہیں رب مجید اندر فرما دا کر لو فرمایا جا کا نارد رب نو, نو کی فرمایا تیرے کول آ جانے کاب کو معفیا منگل رب سونے کو ایلان کر دیا گے سا یار دی مرتا اسا بھی راضی نہیں آدھے اصا تھی راضی ہوا گے جی سا یار راضی ہوا پتا لگیا اللہ حضرت بڑی گل کر گیا فرما دے نے محبوب موہب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب کیونکہ محبوب مہب میں نہیں تیرا میرا ہوں میں صورت شریف دی تفسیر شروع کر لگیا وا جرا دوکھ نال بویا پیار نہ بولو سبحان آ رال کے قرآ مجید کا مطالعہ کرنے اللہ تعالی نے جدو سورت یوسف شریف دا آغاز فرمایا شباز مورا انہوں آخیا جاتا ہے حروف حروف مکت آخیا جا مکتہ مکت ہے تینوں آخیا جاتا ہے درویخ مکت ٹکڑے ٹکڑے کرنا آکڑے ٹکڑے کر کے فرنا لام را اے دا لفظ ہے جن ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیا جافا ہے متا آخیا جان دا لفظی معنی کیا ہے مراد کیا یہ پتہ نہیں ان دے بارے ساڈے مفسرین نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمایا سر بین اللہ و بین رسول ہی. فرمایا رب رسول دے درمیان راہ دے سمجھان والا جانے یا سمجھن والا جانے یار کہج دی گلاں تے یار نو سمجھائیے فرمایا یاد رکھ لو یاد رکھ لو رب حبیب دے درمیان رب تے اپنے معبوب دے درمیان کئی اج دے راز یا گلاں وی ہیں ن جبرائیل نو وی خبر نہیں ہوندی اشارہ یار نجھا چڑ دا ہے توجہ سجنوں اوکنا سبحان اللہ. اللہ تعالی نے, فرمایا تلک آیات الكتاب. اے آیات نے. المبین. اے روشن کتاب دی آیات نے. روشن کتاب دی قرآنا. اللہ تعالی فرما دا ایسا قرآن مجید فرمایا تبجم عربی اللہ اربی سبحان اللہ پڑھو اگریزیاں پڑھوڑ کی فروخ آدم نے فرما دل منافقتہ پیدا ہونافقت نے سوچو اور رب نے فرمایا اربی پڑھن دربی کے دل کا تقل آ جائے سجنا قسم خدا دی کر کے نہ نو پیار پڑھے محبت پڑھے وہ دماغ اکل ود جکل وی وہ جہاں پڑھے ادھر پڑھائیاں کرے اکھے مولوی بھی رہ گئے رولدے ہی رہ گئے پروفیسر وہ افسر نے بڑی عسطا نے بڑی قدرا نے اندیا بڑی تنخواہ نے یہ ہی رہ جاوے عربی پڑھے پر اطمینان نہ عربی پڑھے اعتماد نہ ہو, پڑے نہ ہو سوچے اثر پس گیا پر اثا اپنی اولاد نو ہی پڑھانیاں نے کافر پڑھائیاں ہی پڑھانا نے کافر نوکر عربی پڑھ کے بھی اقل نہیں آگر نہ یاد رکھا ماحد ایک دنیا دا نظام ہے دنیا دا نظام ہے نظام ایک دنیا کا ایک آخرت دنیا دیا بنا لینا بڑا کمال <سؤال> کمالی گل نہیں دنیا آخری تے بنایا اگریز نے سوئی بھی بنایا, بنایا گولیانا بم بم بڑے بڑے سائنسدان سکھا در ہندو اگریزا بھی جنہیں حکومت نو مارن کا سامان بنایا ہے نقصان کا سامان بنایا پربادی تے تباہی کا سامان بنایا کسم خدا دی انسانیتر انسانیت دے دے کو لبے گا روز پاپا کل لگاج نے من سمیاں سامان دیا سیا بنا کے دنیا نو بربادی والے پاس توڑ دتا ہے وہ تباہی کا سامان نقصانی نقصانے ہی نقصان اگر فیدہ ہے اگر فائدہ ہے تے جسم دا ماڑا جا فائدہ او تعلق رکھدا ہے سہولت نال سیتا وی برباد کیتیاں اندر درازاں وی تباہ کر کے رکھ دیتا وہ سونے روحاں دی زندگی دا جہاں دلاں دی زندگی دا جہاں مقصد حیات کے مولا دا پیار رب دا خوف اے تینو کسے یورپ دے کاریگر دے بوے توں لبنا جے لبنا محمد پاک توں لبنا محمد پاک دے غلاماں دے دروازے توں لبنا توجہ ہے سجنا بولو نا سبحان اللہ عربی اللہ اللہ اللہ فرماتا عربی نازل کی تھا اندر نازل کی تھا اللہ کم تھا اخلا تانو آ جاوے ادھر میرے آخ نام دار مدری تھا نے عربی کی فضیلت بیان کر دیا بہ حقی شعابل ایمان دی روایت ہے میرے نامدار <سلام> نے فرمایا او میرے گلا <سلام> عربی اربی نال تین نال پیار کرا جے چلتی زبان عربی ہے رب دان عربی ہے میں محمد کی زبان بھی اربی سمجھ لگی نا ذرا سبحان کر لگیا وا اگر تبج ہو ذرا پیارو نال کیا آنا توجو بولی بولیے سکھ ऐ, زبان کیا ہے میںار میں مثال دے کے مسلا سمجھا نہ اگر تینو اتو تیرا دل آپ زبان کچھ بھی نہیں زبان سیکھنے حرج ہو جانا ہے میں آخا یار ادھر سپ ہے سپ ہے بندہ ماردل زبان اتنے لبان اتنا ہے سارا زہر وے اگریز یورپ سپ اے وہ جی سپ دا سارا زہر زبان چاہے زبان لانا ہے بندہ تڑپا رہ جا بندہ فرکتا رہے بندہ تڑپتا رہے جگریز زبان لانا ہے پھر بندے دیا روح تڑپنیاں رہ جائیں ایمان تڑپتے رہ جروے خیر تڑپدیاں رہ جائیں میری بات نو میں بہانا نوکری دینا کیا اپنی تہذیب دینی ہاں دینا کیا سی اپنا مزاج دینا کیا اپنا ماحول معاشرت دینا رکھا کنوان نفا اگریز الیلا مسلمان پیش کرے یہ مردہ قوم آخری مردہ قوم آخری ہاں آ نقصان اور دشمنوں کے فائدے مہر لاوے اے مردہ قوم آ وہ جڑی زندہ قوم آد یورپ سے اگریز نفع نفا کری نہیں ہوندی ہمیشہ مسلمان امت مسلمان دا نفع کر زبان سکھ گ لکھا رکھیا ہے زبانہ سے کی میں تھے کی کرنا. سکول دیا کتاباں اندر لکھیا ہویا ہے اے جی ہندوستان سے پاکستان دی ونڈ ہوئی سی جیری شہ متنا دفاع چاہتے اردو نہیں سن لینا دس ہوا, ہوا, ہوا سونے ادھر ہندی نے اردو نہیں لینی دس لکھ ادھر کیا آدھے نے ہندی نہیں لینی دس لکھ ادھر کیا تنازع زبان دس لکھ ادھر پہ لکھ ادھر بجاند ہے ہندی زبان کی گل آئے تو دس لکھ جاوے انگریزی زبان کی گل آئے انگریزی زبان کی گل آئے تو قرآن چو دلیل ہاں ہے غلام قوم قرآن چڑ کے دلیل دے وہ سونے اللہ میں اکبال بڑی وڈی گل کر گیا ہے مسئلہ نوکری دا ہے کہ جرا نوکر ہوتا ہے وہ مالک دیاں بولیاں دیا بولیاں سیکھنی نے قوم نوکر جو بن گئی قوم غلام جو گئی سی ورنہ اگر اگر تساں ساڈیاں گلاں نہیں من دے تے پھر مستر جناب دی گل بھی گالی مل نوہ 16 دی کتاب ایم اے میں سیاست یاد دی اون دے اندر لکھیا ہویا اے کہ جس وقت گاندھی نے آکھیا سی گاندھی نے آکھیا سی کہ اسا والا اے جڑی ہندی زبان تو جو اے جڑی ہندی زبان اے اینو ذریعہ تعلیم بنانا چاہنے ہا او ہندی زبان جڑی پہلا ذریعہ گفتگو ہے سی عمومی معاشرے وچ رہی آخر سری تعلیم ہندی زبان جدو جی سری تعلیم ہوئے گی تتا کیا گا جدو ہندی زبان سری تعلیم یاد رکھ لو تجری ختم پیتا ختم مذہب ختم،, ختم ہو جاتی ہندی زبان تو ذریعہ تعلیم ہوئے گی موڑ تعلیم بھی ہندی ہوئے گی سونے مثال دیتی آئے مسٹر جنا نے گل کی سوٹ ہو لکھ دے بندہ پا لے فخر نہیں تعلیم بنے گی ادھر ہندو بن جاؤ گے ہندو نظام ہو چکے سی ہندو فلسفہ ہندو نظام ہو چکا جی, جی مردہ سپ پونتا ہے اگریزی دی زبانگری دی پورا نظام سی وہ پورا نظام سی میں پوچھنا وا ہندی زبان چلے ہندی زبان ذریعہ تعلیم بن جاوے تے پھر تہذیب ہندی آ جائے گی بندے ہندو بن جان گے اگر زندہ سپ تالی درویخ ذریعہ تعلیم جس وقت اگریزی زبان ہوئے گی پھر قوم اگریزی کیوں نہ بنے گی تاں گھر کے جاگنے بیٹھیا ہے لسٹر جنا باہمیں سٹھ سال دا ہویا ہے انہیں قد گاندی دی دھوٹی نہیں پائی پینٹ ضرور پائی بیٹھا ہوں تو میری گالہ لے پاس توجہ ہے کہ کوئی نہیں بولو نا سبحان کو پتا بھی لگ رہا ہے سید اکبر الابادی فرمانہ ہے جب پی دانا پہلے چرا نہ ہندی زبان آئے گی ہندو بن جاؤ گے اگر انگریزی زبان آئے گی پھر مسلمان نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر آج انگریزی زبان آئیے آج وہ رون کے بازار پھرتے ہیں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ذرا ذاؤق پھر بولو نا سبحان اللہ کیا مسلمان مسلمان مگر پندرہ سو سولہ نو آیا ہے سو سنتالی نو گیا پندرہ سو سولہ انیس سو دے اندر واپس پہ جاؤ اس وقت عوام حکمران، علماء مسلمان، علم دے چیلنجریز ہوگریز کلو فرن کیا ہوا بیٹھے سنگریز ط چور ڈو ن تبلیغ نہیں ہوں واسطے بھی ڈنڈے لہٰذا اصا انہ نبلیغ نہیں کر رہی انہوں جہاد کرنا موٹی جی گل تبلیغ والا کنو ہوں ایک تعلیم, تعلیم؟, تعلیم؟, جاہل جاہل تبلیغ تعلیم؟ غافل اور والے جی جی ہے سازشی نہ سی کار کے جو اتنا آیا ہے جدو علاقے فتح ملکہ دی پوری صورت حال سامنے آ سونے یہ تو ریخ گل ہے کافر کوئی نہیں وہ بولو کہ کوئی نہیں کا پڑھنے والے کافر بنے بنا کون بولو بنا کون اگریز سوچ دے صحیح انگریز تیرے تیرے مسلمانوں کافر کر کے ملک لکی چلو اپنا تو جو ہے رضاؤ خنل بولو سبحان اللہ غور کرو نا اس دے اتھے ایک ہے دے آیا ایک اگلے گھر وقت جنہیں تبلیغ فرش سی تبلیغ سے نہ کی تھی سمجھ رہے سر یہ واسطے تبلیغ نہیں یہ سونی تیرے ملک چاہے علاقے آ چاہ کے تیرے نو کافر کر کے گیا ہزار ظلم والی دے حیرتی والی دے حیائی والی تہذیب دے تین رین دتا آپ کتنے کلو پڑنا ہے یاد رکھ لو وہ جنا کوئی تہذیب چال ڈال سے دی پڑھا دا وجود سیر تو لے کے پیروں تک لکشا نمونا مستفا ہوئے زبان کی لڑ نہیں پی نگاہ کر کے نبے لکھ نو قلم پڑھا چھوڑ دے اس کا نو رکھو اے مسٹر جناد بیان اپنے ذہن رکھو کہ اخ دے اگر ہندی آئے گی ہندی پہ ہندو بن جاؤ گے او جے انگریزی آئے گی پھر انگریز نہیں بنان گے سا جگ دے اندر ویکھے بیٹھے آ گل اودی ٹھیک سی ہندی آئے گی ہندو بنو گے انگریزی ائے گی انگریزی انگریز بن جاؤ بجو ہے ذرا ذرا کھولنا سبحان اللہ اے ہے ان انزل اللہ قراننا عربی عربیہ اے دنیا انگریزیاں سکھ دیئے تاکہ اخلاج ااوے شعور آ جاوے رب فرماندا ہے ان انزل اللہ قراننا عربیہ رب سونا فرماندا ہے اساں جڑا قران مجید عربی دے اندر نازل فرمایا عربی دی خاصیت کیا ہے فرمایا لعلکم تعقلون تہانوں عقل تے شعور آ جاوے گا तवज्जोनी फरमाई ने जरा जाओ खनल बोलो ना نحن نقص عليك أحسن हम بما कुसु अलैका अहसन अल कसत बिमा औहिना इलैका हादा अल سجنہ درویخ رب العالمین جلہ مجھو کریم قصہ شریف شروع کر لگیا راب نے فرمایا اسا بڑا سونا کی سا بیان کر لگے ہیں بڑا عظیم کی سا بیان کر لگئے ہیں بڑا سوادی کی بیان کر لگئے ہیں قسم خدا دی کر کے آنا اے سورت یوسف شریف پڑھ کے وے سورت یوسف شریف کیا کمال ہے کیا کمال سورت ہے جن اخلاق اعلی احالیہ مد اخلاق نے رب العالمین اس صورت اندر بیان فرمائے نے قسم خدا دی اس صورت دی نال اندر بڑا صبر بڑا فرمائے پیدا ہے رب نال اعتماد پیدا ہوئی سلام آپ کی گو دی اندر باپ محبت فرما ہے پیار فرما ہے کدے کنان دے سند اندر کدے مصر دے کے بازار کدے وقت آیا ہے کہ آب مصر دے بادشاہ بن گئے بڑے عجیب قدرت رب دا عجیب قدرت دا نظارہ نظارہ حضرت حجوس علیہ السلام غلام بن کے مصر دے اندر گئے ایک وقت وی آیا سی پورا مصر آبنا غلام بن گیا سی رب نے دسے آئے اوہ بندیا اعتماد نال وے رب دے دین تے ٹڑ صورت سورت یوسف پڑھ کے کہ آج زنال کل رب اروج بھی ادا فرما گا. آن سجنہ یوسف شریف شروع سبر و استقلال دیا گلا رب و رضا آ گلا اگے چلے و پاک دامنی گلا امانت و دیا دیا گلا ادر اگے گل چلے قسم خدا دی رب نال عشق تے پیار دیا گل اگے گال چلے حکمت دنائی دیا گل وزونے اگے گال چلے حلم دیا گل سب اے درویخ مافی دیا گل ہاں قسم خدا دی اگر یو صورت یوسف دے اندر انسان غور کرے انہوں انسان یہ دوالا جائے گا رب تاو فرماندہ ہے احسان القصص ایسا پڑا سونا ناقیہ بیان کر چھڑے آئے توجہ ہے ذرا خنل بولو سبحان اللہ سونے و ادھر و نے فرمایا احسن القصص لفظ احسن لفظ احسن رب نے قرآن مجید چار تھام فرمایا ایک نہ with the تیسری تھا رب فرمان جدو انسان تنایا میں سونا بنا والا زند بولو نہ سبحان اللہ چوتھی تھا فرمایا من آلہ فرمایا کڈی احسن گل جس گل نال رب وال بولایا جان دائے مراد اذان ہے مراد اذان ہے سجنہ ادروے تو جو میری گال نو سمجھا جائے جی رب فرمان دائے اللہ, اللہ سونا فرمان دائے اسا انسان نو سونا بنایا انسان دی شکل صورت نو بنا اللہ بنایا بڑا خوب بنایا اندی میں تفصیل نہیں کر اگلی گل فتبارک اللہ احسن الخالقین رب فرمان دائے میں کتا کمال بنا وا میں کمال کا کھا کمال بنا وا درویش تو صورت نہیں بنا سکتا پانی ہے سورت نہیں بنا سکتا اگ ہے سورت نہیں بنا سکتا ہوا ہے سورت نہیں بنا سکتا پر فتح بار کلہ خان کی میرے مولانا گل آئیے رب صورت حضرت حضرت صورت کی جا کے پھوکا ماریا پھوکا ماریا رب نے اس پھوک دے نال حضرت روح اللہ پیدا فرما چڑیا ہاں جی گل آئی ہے جناب فرماندا بار خل پل جاتا ماری جلہ فرماندا اصا جنا اگ بچوں پیدا فرمایا انسان گل آئیے انسان نو رب سونے پانی دنایا میرے مٹی وی ہے بنایا پانی دال خور نال حضرت امام فخر راجی فرما د فرما د کہ رب سونے انسان بنا کے فرمایا کہ ایسا انسان نو بڑا سونا بنایا ہے دروے امام فخر راجی نے فرمایا ایک وڈا جہان ہے ایک رب کا جہان ہے ایک رب کا چھوٹا جہان ہے دنیا رب دا بڑا جہان انسان وجود چھوٹا جہان رب نے کل بڑا جہان اسان چ رکھ توجہ اے بڑا جہان بنیا مٹی نال بندہ بنیا مٹی نال اے دنیا وڈا جہان کوئی تھا اچھی کوئی نیوی کوئی اچی کوئی نیوی بھی انسان کوئی نیوی اونچی کوئی زمین کھودو کھٹو تھلو پانی نکلتا ہے انسان دا جسم کٹو تھلو خون نکلتا ہے سجنا یہ درویخ مٹی کو چی کالی کو نے چٹے نے مغرب والے کوئی سرخ نے ارب والے کوئی سرد نے چین والے ادر وے ہندوستان والے گندمی رنگ د افریقہ والے کالے رنگ زمین دمین سجنا ادر وے زمین چ پانی نکلے پانی نکلے کوئی مٹھا کوئی ترس سجنا ادر وے انسان تو وجود ہے پانی کن جو نکلے کوڑا ہے نک چ نکلے ترش ہے اکت جو نکلے نمکین ہے منہ جو نکلے مٹھا ہے ہاں زمین ملوے رب نے کن دی بنائی ہے زمین کا کوئی حصہ بندہ ویخے جی کرا جائے کوئی تھوڑا بڑیاں نفرت والیاں نے بندے دے وجود دے اندر رب نے چہرہ بنایا سونا کوئی تھان سونی جنو و دل خوش کوئی تھو گیا تو جو نہیں فرمائی نے سجنا ادھر ویخ اس دھرتی پانی سیال بگن والا بھی ہے جمیا ہویا بھی ہے جمیا ہویا وی ہے بہاریں منجمت جنوبی بہاریں منجمت شمالی اے وے انسان دے وجود دے اندر مگر والا پانی جمیا پانی جنو بلغماکھ دے نے دنیا دے اندر پہاڑ نے رب نے انسان دے وجود دے اندر رب نے انسان دے وجود دے اندر ہڈیاں رکھیاں نے پہاڑا تے مٹی آوے فصل اگدی اے ہڈیاں تے گوشت آوے تے وال اگدے نے دنیا دے اندر کسے تھان کسی تھان تھوڑا سبز آئے کسی تھانے زیاد آئے انسان دے وجود دے اندر بھی سجنا کیا انسان رب نے کمال دا بنایا سجنا رب نے جہی شا بھی انسان رکھی ہے کمال آئی رکھی کن ہے بچوں گوند نکلتی ہے بدبو دار جن محل آخر تر رب نے کیوں پیدا کی تھی؟ بو ہے جدو کیڑیاں مکوڑے اندر جان کی کوشش کرتے نے بو کی وجہ پانے نے تینو مینو بو لگتی ہے پر رب نے تیرے میرے واسطے حفاظت کر سو ریا تو جو ہے اسا الیک القرآن اسا ایس قرآن ایسا اس کیتا ہے وہی دے ذریعے بیان کی تھا بیٹھیا جی رب نے فرمایا آیا آیا. اس قرآن دے نازل ہوں تو پالو. تسان, تسان, جہالت دا مطلب پتا نہ ہوئے. غفلت دا مطلب توجہ ہٹ جائے رب نے جاہل نہیں فرمایا رب نے گافل فرمایا ہے جی کہ نبی آدھے نے لمب ہوں پر اللہ ہٹا چڑ دے توجو ہٹ جانے میں نبی جہاں ہوں اللہ نے فرمایا جاہل نہیں فرمایا توجہ ہٹ جی مثال دینا دنواد پڑھ رہے ہو ترکاتا پڑھ دی تین اکھاں گے تہن پتا نہیں ہاں جی پتا ہوں پتا ہوں پتا ہے بولو نا سبحان میں سجنا اگ سی حضرت یو سب سلا تو سلام کا خواب بیان ہوگیا آبا اب سے ہو گیا باپ تا کہڑی ہے تای تائے تا تائے شفقت کا ترجمہ کیا بنے گا اے ابو نہیں اے ابو جی ابو جان ابا لگا چلے بدتمیزی ہے بلکہ ابو جی توجہ نہیں درازا بولو نا سحال حضرت حضرت یو سب علی سلام تلام میرے جی ارد کی یا خوب بڑے سلاد سلام رو پائے آپ نے چیخ ماری آپ نے چیخ ماری رو پائے ارد کی روئے کیوں جے مایا بیٹا تو میں بول دیتا ہے جو رب نے بڑیاں نے بڑی پر بڑی عزمت شانا میڈیا ایڈیاں وڈیا ہوندیاں ساڈے واسطے بڑیاں وڈیا گلا ہوندیاں نے آم لوگ ہو سا تل ابرار سجیا تل مقرر کئی بار جہاں قرب والے لوگ بول اپنے پریشانیاں ویخ پسیب پہ میں جا کے بارات کرا گا اگلے بجری خاص گل سمجھانی ادھر آنی ابا میں میں میںھیا میں خواب ویخیا آئے, آئے نبیاں دا خواب تیرا میرا خواب کنیا قسم نے اگلی باری بیاں کرا گا تیرا میرا خواب خواب ہوتا ہے نبیاں دا خواب خواب نہیں ہوتا وی خدا ہوتا ہے پیش کرنا دو دلیل پیش پہلی دلیل خواب دل بندہ خواب سو جی سونے سوندے نبی نے تناب آئی نئی والا جناب کلوی اکھا سر دل نہیں سوندہ خواب کا تعلق کھندے بولو خواب کا تعلق کنڈی نی نبیاں خواب وہی ہے دلیل حضرت ابراہیم علیہ سلا تو سلام جی بنیا فرآاف من أم منام أني أبك فنزر ماذا تاء حضرت ابراہیم علیہ سلا تو اسلام آپ نے کیا فرمایا تینو زیبا کر جواب آئے ابو جی ابو جی یا دیفال ما مر مر قدرتی برہیم نے اے نہیں سی آخیا کہ میم حکم ہویا ہے کر دے یہ آخر کہ ابو جی جی تا ویخا ہے او کر جی حکم ہویا ہے او کرو رب دے قرآن نے اشارہ دتا او خواب خواب نہیں سی وہی خدا باخری گالتے گال مکان لگیا توجہ اس حمل کے بیٹھے آجے حضرت یوسف علیہ السلام دے پھر آمد آواخیہ انہاں نے بڑا ظلم کی تھا بڑیاں زیادیاں کیتیاں پر خبردار خبردار انہاں دے بارے زبان نہیں کھولنی انہاں دے بارے زبان نہیں کھولنی او نبی دے صحابی سن نبی دے صحابی سن یہ طرف علماء نے وہ بھی نبی میں کن ستارے یاراں کی ویکے نے ستارے وی کی نو کیا ستارے, کی ستارے. تے میرے نبی نے کیا فرمایا سمجھے نیح寅 سمجھے نیح寅 سمجھے نیح寅 لیinte, میرے صحابی تاریا لہذا بارے زبان نہیں کھولنی کیوں سارے علماء نے فرمایا فرو سی توجہ ای جہاں فرو سی ای جڑا فروٹ سی او رب نے اداب مصر شہر دیتا نیر پہ لیا کے دیتا ہے شہر تو باہر کٹیا شہر آداب نہیں دیتا شہر دی اندر حضرت یوسف دے فیرواں دیا قبر سن رب فراہم دیا قبر حیا کرتا ہے کہ عذاب نہیں دتا شہر تداب ہے میں آخری جملہ بول کے گل مکان لگا مسلمان آداب نہیں عمر خبر متیدار ہوا بکرا سکتا ہے میرا جی کرنا میں دوبارہ پھر جملہ بولا در خنال سبحان اللہ! رب نے مصر شہر کڑیا ہے, حکمت والا ہے رب مصر دے در آداب نے فرمایا ہے مصر شہر یوسف, یوسف علیہ السلام اسلام دیرا دیا قبر سلا تو اسلام ویرا دیا خبر سر انہاں دا ویر بھی نبی ہے انہاں دا پاپ بھی نبی ہے انہوں دیا گولادا بھی نبی ہویاں ہوئی رب نوا ہیا تے یوسف کے پراوا دیا قبران آداب دی دینا لہٰذا قبر دیا خبر ہوئیجنیا دی مدینے دے تاجدار دی قبر وہ بارے رب فرما سونے تنا میںرا ہزار دیاب نہیں اور سونے جدی تاجدار ہو جی مدینے آداب دینا کتنے یار نہ دفنا رب نے یار دفنا کے ابو بکر امر تے لالچ پائی یا رہ جایا جے سارے یار نے نو پغلا میں پا کے تو سوال آئے میں قرآن دی آیت بھی پڑھ دے نماز رضا اکھنال بولونا سبحان اللہ ادھر ویخنا سجنا قرآن مجید فرقان حمید ربیان فرمان دائے کافرہ نے کیا گل کی تھی تو جو ہے رضا بولو نا سبحان اللہ کافرہ نے کیا گل کی تھی نے کیا گرد کرتے ابو جہل ورگی آخری نے ربا اگر تیرا نبی سچا ہے مننا عذاب دے تو سانو عذاب دے تو گا تڈے رب آداب کیوں نہیں دینا ہے فرمایا بما خان لاہ میں جی یار لگے آداب پتا لگا پلیسا نو نہیں کردا بکایا گلا سوبت واخر